ب مختلف تم فیمن اور جو تم نے اس قرآن میں اختلاف کیا فا حکم ہوکم تو حکم تو اللہ ہی کی طرف ہے اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا اور بتائے گا کہ قرآن سچا کلام ہے کل بروز قیامت تم دیکھ لو گے ظالکم اللہ ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ فرما دیں کہ یہ میرا رب ہے جس کی یہ شان ہے علیہ توکل اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ اللہ انیب اور اللہ ہی کی طرف نے رجوع لایا اللہ ہی کی بارگاہ میں نے جھک گیا فات غصماواتی ول ارد آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب العلمی جا اعلی من انفوسی کم جس نے تمہارے خود جانوں میں جوڑے پیدا کیے کہ لڑکے ہیں اور لڑکیاں اگر دنیا میں صرف لڑکے پیدا ہوتے یا صرف لڑکیاں پیدا ہوتی تو افزائش نسل کا سلسلہ کیسے ہوتا دنیا کا نظام کیسے چلتا یہ اس کا کرم ہے وہ منل انعامی اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا ہے ان میں بھی مزکر مونس نرمادہ ہیں یا ذرا اس کے ذریعے اللہ تعالی تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے لئی سک مسل کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے وہ سمیع البسی اور وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے لہو مقلی اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ جسے جتنی روزی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے تو نبی کو ولی کو فرشتوں کو اس نے جو مقام چاہا وہ دیا اور عام لوگوں کو بارش ہو یا روزی ہو یا صحت ہو یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جتنی چاہتا ہے اتنی ہی دیتا ہے یب ستو رسق و یک وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان نحو بکل شعین علیم بے شک وہ بھی ہر چیز کو جاننے والا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ باوجود کوشش کے بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ روزی میں تنگ دست ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو بظاہر زیادہ کوشش نہیں کرتے روزی کے انبار ہیں تو ان باتوں سے واضح طور پر ظاہر ہوا کہ انسان بے بس ہے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا رب العالمین کی بارگاہ میں ہی اسے جھکا رہنا چاہیے اور گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنائے شرع لكم من میندینی اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو جاری فرمایا کون سا دین ماں و سوابینو جس دین کی تاکید حضرت نوح علیہ السلام کو فرمائی اور وہ دین جو ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وہی فرمائی و ماں و سوئینا بھی ابراہیم و موسا و اور جس دین کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی سب ایک ہی دین اسلام کو لے کر آئے ان عقیم الدین سب سے فرمایا کہ تم دین اسلام کا قائم رہو ولا کا تفرقوفی اور اس میں اختلاف نہ کرو تفرقہ نہ کرو جب انسان قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے اور شریعت کا پابند ہو جاتا ہے پاپس کے اختلافات بھی دور ہو جاتے ہیں کبورا عالل مشرقین ماں تدم ال مشرقوں پر یہ بات بہت بھاری ہے جس بات کی طرف تم انہیں بلاتے ہو یہ دین اسلام کی دعوت اور ایک خدا وعدہ لا شریک کی عبادت کرنا یہ مشرقوں پر بہت بھاری ہے اللہ یجتبی علیہ من یشاء اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے من ینیب اور اپنی طرف رنگ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے یعنی آپ قدم بڑھائیے کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اے پروردگار تو ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما تو ہمیں اس دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لے قرآن کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرما لے وما تفرق علام امبادی ماں جام العلم ان لوگوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا یعنی نبی کی امت نے توریت زبور انجیل کے ماننے والوں نے سب کچھ سمجھنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا نبی کے جانے کے بعد باغیم بئی نہ ہون. آپس کی نفرت کی وجہ سے یعنی حسد اور نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کفریات تک پہنچا دیتی ہے زد مخالفت میں انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس وقت اسلام یا اللہ کی محبت اللہ کا خوف جنت کی فکر سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں لڑائی تھی اس نفرت کی وجہ سے یہودیوں نے انجیل کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور عیسائیوں نے حضرت موسا علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا حالانکہ دونوں کتابوں میں ان دونوں نبیوں کا اور کتابوں کا ذکر تھا توریت میں اس بات کی خبر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئیں گے اور انجیل میں حضرت موسا علیہ السلام اور طوریت میں ذکر تھا مگر نفرت کی وجہ سے انہوں نے ایسی باتیں کہیں ولا الا کلی متن سبقت میں رب کا اور اگر آپ کے رب کے کلیمات انہوں نے سبقت حاصل نہ کی ہوتی یعنی پہلے یہ وعدہ نہ ہو چکا ہوتا کہ دنیا دار العمل ہے حقیقی طور پر سزا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا اگر ایسا نہ ہوتا الا اجلم مسمن ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت نہ ملنی ہوتی لاخود یا بئی ہوں تو تم دیکھتے دنیا کے اندر ہی کافروں کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کے لیے سزا دنیا کے اندر دے دی جاتی لیکن دنیا میں سزا کی چند جھلکیاں ہوتی ہیں حقیقی سزا تو مرنے کے بعد ہے وہ ان لدین کتاب اور بے شک وہ لوگ ان کے بعد جو کتاب کے وارث ہوئے یعنی نبیوں کے بعد جن کے ہاتھ میں کتاب آئی اور جنہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں لفی شکیم منہ مریب ضرور وہ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے ہمارے لیے نصیحت ہے. ہے ہم اس کتاب کے وارث ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کا پیغام آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں صحابہ کرام تابغ نے اپنے خون سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے انہوں نے صرف کھانے پینے اور دنیاوی معاملات پر توجہ نہ دی بلکہ ان کا اوڑنا بچھونا اسلام کی خدمت تھا قرآن کی دعوت کو عام کرنا تھا تو آج یہ احادیث کا ذخیرہ اور جو ہمارا ماحول ہے جتنا بھی ہے ان بزرگوں نے دین کی کوششوں کا صدقہ ہے اگر ہم نے کوشش نہ کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دین پر کاربند رکھنے کے لیے کوشش نہ کی بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کوشش نہ کی تو بات یاد رکھیے گا اگر ہم نے کوشش نہ کی اور ہماری آنے والی نسلیں اگر تباہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے اللہ تعالی ہماری سستیوں کو دور فرمائے فلی ضالح بس اسی لیے تم انہیں بلاؤ یہ یہودی عیسائی آپس میں شکوک میں مبتلا ہیں کہ محبوب آپ انہیں بلائیے اور انہیں یہ بتائیے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے قرآن میں ایسی باتیں ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی غور کریں تو سب کے اختلافات دور ہو جائیں اور سب اسلام لے آئیں اور اسلام میں توریت کا ذکر بھی ہے انجیل کا ذکر بھی ہے اسلام میں موسا علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے عیسی علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے اسلام تمام نبیوں کی تعظیم سکھاتا ہے وسم کما امیرتا اور ثابت قدم رہو دین پر اور دین کی دعوت دینے پر جیسا آپ کو حکم ہوا ہے ولا تتبع اور اے سننے والے کبھی بھی ان کافروں کی خواہش پر نہ چلنا ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دیں گے وہ کل ارے محبوب آپ فرمائیے من تو انزل اللہ من کتاب اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا وہ امید دو اور آ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا دلا بئی کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں میں نا انصافی کی بات نہیں کروں گا اللہ ربنا نب ربکم اللہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے آمان ہیں وہ لم آ اور تمہارے لیے تمہارے آمان ہیں۔ لا شجتا بہ و ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے یعنی مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان دلائل کا مقابلہ اس وقت ہو کہ تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہو اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے گا وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے فیصلہ وہاں ہو جائے گا فلاہی وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں میں بَعْدِ, بعد اس کے کہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حج جاتو داخن اینڈ ان کی حجت ان کے دلائل ان کے رب کے پاس بے وقت ہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے یہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ علیم اور ان لوگوں پر اللہ کا غزب ہے و لمع شدید اور ان کے لیے شدید عذاب ہے اللہ ان کتاب و المیزان اللہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور جس نے میزان کو نازل کیا میزان سے مراد و یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ حق کی پہچان ہے جو آپ کو دیکھے آپ کے معجزات کو دیکھے آپ کے کلام کو سنے اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا قریب اور اے لوگوں تم کیا جانو ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو اس لیے تم قیامت کی تیاری کرو اور در حقیقت ہر شخص کے لیے موت یہ قیامت سوکھ ہے یستا دلو بحلینہ لا يؤمنون بها کافر لوگ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں اور کہتے جلدی آ جائے ایک تو ان کا عقیدہ نہیں کہ قیامت آئے گی پھر جب عقیدہ ہی نہیں تو پھر یہ جلدی مچاتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور جو قیامت کو مانتا ہو وہ کبھی قیامت کے جلدی آنے کی تمنا نہیں کر سکتا اس کا عالم کیا ہوتا ہے فرما ولدین آمن اور وہ لوگ جو ایمان لائے مشق قون وہ قیامت کے معاملات سے ڈرتے ہیں خوف کرتے ہیں انہیں ہر وقت یہ فکر ہے کہ لمبی زندگی ملے اور کوئی ایسی نیکی کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ یار ان الحق اور وہ جانتے ہیں بے شک یہ قیامت سچی ہے اللہ سن لو ان لدین یما رون فی لفی دلاد بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ, لطیفم ہی اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے, ہے کوئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا یا رزو کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے میں یشا جسے وہ چاہے وہ قبی العزیز اور وہ اللہ قوی ہے غالب ہے عزیز ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے